الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بز احز رب کا ممبنی من آدم منظورت ہم اشحد ہم علا انفسم السطب رب قالو بلا شہدنہ سبحان رب رب العزت امبا یسفون وسلمسلین الحمد لل ربین صل على سیدنام محمد علیہ سیدن محمد وبارک وسلم حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اپنا دست قدرت ان کی پشت پر مارا پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف دائیں طرف سے ایسی مخلوق نکلی جو چھوٹے چھوٹے سائز میں تھی اور سفید رنگ میں تھی اور پائیں طرف سے ایسی مخلوق نکلی جو ڈارک کلر کی تھی اور چھوٹی چھوٹی اسی طرح سائز کی تھی یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت یعنی بیک سے تمام ارواہ کو نکالا تمام روحوں کو نکالا آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھا ان کو بہت عجیب لگا کہ اتنی مخلوق ان کے اندر سے نکلی ہے اور یہ کون ہے کیا چیز ہے انہوں نے حیرت سے دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کون ہے اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ آپ کی اولاد ہے بنی آدم ہے انہوں نے پھر دوبارہ محبت سے ان کو دیکھا کیونکہ اولاد سے فطرتاً محبت ہوتی ہے اور جب دیکھا کہ کچھ نورانی چہرے ہیں اور کچھ جو ہے وہ سیاہ چہرے ہیں تو کہا لا سول تیار اب بھی اے میرے پروردگار آپ نے ان کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا احباب تو انفا ہم نے اسی طرح ہی چاہا تھا کہ بنی آدم میں دونوں قسم کے لوگ ہوں گے فریق ان جنتی و فریق انفسعر ان میں کچھ لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے اور دوسرے جہنم میں جائیں گے یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہو گیا اب اللہ رب العزت نے ان ارواح سے حدیث پاک میں آتا ہے کل لما ان سے بات کی ان کے سامنے اللہ رب العزت جو ہے انہوں نے جلوہ فرمایا تجلی فرمائی اور ان ارواح سے پوچھا بے رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اب تمام ارواح خاموش ہو گئے کہ ایک سوال تھا اس کا جواب کیسے دیں حتیٰ کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم انسانیت سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی رح مبارک نے جواب دیا بلا یا ربی کہ بے شک اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اس جواب کو سن کر پھر تمام ارواح نے اسی جواب کو ریپیٹ کر دیا اب یہاں دو باتیں ہوئی پہلی بات جیسے ہم نے کہا کل لاما اجان کہ اللہ تعالی نے تجلی فرمائی تو اللہ رب العزت کا دیدار ہوا ان تمام ارواہ کو اور دوسری چیز انہوں نے اقرار کیا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا السط و کہہ کر اللہ نے جو سوال پوچھا تو جب اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو دکھایا اپنا جمال دکھایا تو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھر دیا اللہ و جمیل بھائی اللہ تعالیٰ جمیل ہیں جس نے اس حسن کو پیدا کیا آپ اندازہ کریں کہ وہ خود کتنا حسین ہوگا تو اللہ رب العزت کے حسن کا ہر بندہ دیوانہ ہو گیا ہر روح میں اللہ رب العزت کی محبت کو داخل کر دیا اس کو کہیں گے سوز عشق کی نعمت عطا فرما دی اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سوال کیا رب بربکم تو بندوں کے اندر اب اس سوال کے جواب دینے کی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے جس کو عام طور پر وزڈم بھی لوگ کہتے ہیں کیوریاسٹی بھی کہتے ہیں جو ہمارے اندر ایک نیچرل سی چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا اور یہ کیوریاسٹی اور یہ سوال کا جواب یہ انسان کے اندر سوچ کے مادے کو پیدا کرتا ہے تو سوچنا علم کا حاصل کرنا یہ کیف علم کہلاتا ہے یعنی علم کے ہر بندہ بن گیا ہر روح کے اندر دو خصوصیات اللہ رب العزت نے داخل کر دی جہاں اللہ کی نعمتیں اتنی ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے وَإن تعدو نعمت اللہ وہاں اللہ رب العزت نے یہ دو عجیب نعمتیں عطا فرمائیں جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہیں اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے یعنی سوز عشق کے لیے محبت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا یہ دل جو ہے اس میں محبت کا جذبہ رکھ دیا گیا اس نے محبت کرنا ہی کرنا ہے اور کیف علم کے لیے پھڑکتا ہوا دماغ عطا فرمایا آج ہر بندے کو معلومات حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے حتیٰ کہ صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں نیوز حالانکہ معاملہ کہیں دور دراز دنیا میں ہوا براہ راست ان کا کوئی واسطہ نہیں لیکن جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وجہ کیا ہے کیف علم ہے اچھا بعض اوقات آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں ٹریفک سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے آپ بھی سلو ڈاؤن ہو گئے آپ نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا غور کرنا شروع کیا کہ یہ ٹریفک سلو کیوں ہو گئی ہے تھوڑی دیر بعد آپ کو پتا چلا کہ جو دوسری سائیڈ ہے اپوزٹ سائیڈ ٹریفک کی وہاں پر کچھ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہے اور یہ جو ساری ٹریفک سلو ڈاؤن ہوئی ہے یہ اس کو دیکھ رہی ہے حالانکہ یہاں پہ بلاکٹ نہیں ہے لیکن کیوریاسٹی تھی اس وجہ سے وہ ساتھ والی سڑک کو بھی دیکھ رہے ہیں اور معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کتنا سویر ہوا ہے کوئی ہیومن ڈیمج تو نہیں ہوا کوئی انجریز تو نہیں ہوئی کوئی کیا ہوا بھائی پولیس آئی اور سارے انتظامات ٹھیک ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے یہ تھوڑی سی کیوریاسٹی اس کو سیٹسفائی کیا اور آپ دیکھیں گے اس کے بعد گاڑیاں تیز چلنی شروع ہو جاتی ہیں یہ کیا چیز ہے کیف علم اللہ رب العزت کا ایک فارمولہ ہے کہ اللہ نے جو چیز بنائی ہے اللہ رب العزت نے پھر اس کی غذا بھی عطا فرمائی ہے لئی سب اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم عطا فرمایا اب جسم کی ایک غذا ہے ضرورت ہے اور وہ اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر پودوں کو پیدا کر کے یعنی ویجیٹیبلز اور فروٹ اور پھر گراس جس کو اینیملس کھاتے ہیں اور پھر ان اینیملس کو ہم کنزیوم کرتے ہیں ایک پورا نظام یہاں پر ترتیب دیا عادام کے آنے سے پہلے یہاں پر یہ ساری ویجیٹیشنز ہو رہی تھیں انسان کی ضرورت ہے لہذا انسان کو جسم دیا تو پیٹ بھرنے کا ذریعہ بھی سمجھا دیا اسی وجہ سے بے شمار پروفیشنل بنے وقت کے ساتھ ساتھ تاکہ اس جسم کو سہولت کے ساتھ رکھا جائے مکان بنانے کی جو ہے مختلف شکلیں اور اس میں ہیٹنگ کولنگ سسٹم کا ہونا یہ سب اس جسم کو سہولت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بندے کو یہ سمجھ عطا فرما دی اور اس کے انتظامات بھی کر دیے اب اللہ رب العزت نے انسانوں کو سوز عشق بھی دیا اور کیف علم بھی دیا یہ بھی نعمتیں تھیں جہاں جسم ہے وہاں دل بھی ہے دماغ بھی ہے تو اس کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا اور وہ انتظام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ایک نظام بنایا انبیاء کو مبوس کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میجے میری باست کے دو مقاصد یعنی جس وجہ سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا گیا ان میں سے ایک مقصد انما نما بوست کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے جب پہلی وہی آئی پڑھو تو تعلیم حاصل کرنا یہ مسلمانوں کے لیے پیدائش سے لے کر بہت تک لازمی کر دیا گیا جیسے مسائل بندے کو آئیں اتنا علم حاصل کرنا فرض بنا دیا گیا طلب العلم فریضہ بن گیا اب بندوں کو چاہیے کہ جو ہی بلوغت آئے ان کو نماز کے مسائل بھی آنے چاہیے روزے بھی آنے چاہیے اور اسی طرح اگر مالدار ہے تو زوٰوٰوٰوٰوٰوات اور اگر جو ہے اس کے اوپر حج فرض تو حج کے مسئلے مسائل سیکھنا یہ بھی لازمی ہو گیا ماشاءاللہ اس کے لیے مکتب بنائے جاتے ہیں مدارس بنائے جاتے ہیں اور اس علم کو حاصل کیا جاتا ہے دینی علم حاصل کرنا فرض عین ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکے گا اللہ کو راضی نہیں کر سکے گا اور دنیاوی علم حاصل کرنا فرض کفایا ہے یعنی اگر کسی پروفیشن میں مسلمان محنت نہیں کر رہے اور غیر مسلم اس پہ محنت کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے لیے بھی فرض کفایہ ہے کہ وہ اس علم کو ضرور حاصل کریں تاکہ مسلمان عزت کی زندگی گزار سکیں اور اس لیے تمام پروفیشنز میں مسلمانوں کا جانا اور ان کو اچیو کرنا یہ بھی ضروری چیز ہو گئی اب دوسری چیز آتی ہے کہ وہ سوز عشق کہ جو محبت والی کیفیت ہے اس کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ان ماب بوستم مکارم الخلاقی فرمایا کہ میں مکارم میں اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے مبوس کیا گیا ہوں یعنی بہترین اخلاق سمجھانے سکھانے کے لیے آیا ہوں یہ بہترین اخلاق ہوتا کیا ہے بھائی آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں انسان کے کچھ جذبات ہوتے ہیں مثلا ماں باپ سے محبت ہوتی ہے اب ماں باپ کو کس اخلاق سے پیش آنا ہے کس طرح ان کو ڈیل کرنا ہے اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہوگا یہ اللہ کے نبی سس ہم سکھائیں گے اولاد ہے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنا باپ کا ماں کا اس کے بھی کچھ عذاب ہوں گے اسی طرح ساس ستھر بہو یہ ریلیشن ہے میاں بیوی بی کے ریلیشن ہیں پڑوس پڑوس کے, کے ریلیشن ہے یہ سارے آداب ہیں استاد اور شاگرد کا ریلیشن ریلیشن ہے اس ریلیشن کو آپ پوری دنیا میں اچھا مسلمانوں کا اور کافروں کا ریلیشن ہے کاروبار کا اندر کاروباری کا ریلیشن ہے ایمپلائی ایمپلائر کا ریلیشن ہے تو جتنے بھی یہ سارے معاملات ہیں ان معاملات کو شری اعتبار سے شریع تقاضوں کے مطابق کرنا یہ اس کا بہترین اخلاق, ہے جب ہم اس اخلاق کے مطابق کریں گے تو صاحب ظاہر ہے اس میں ہماری انسانوں کی جانوروں سے ہر ایک جو ہے چیز کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہو جائے گا اور اس محبت کے تعلق ہی سوز عشق ہے اور اس کا بہترین عظیم جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کہا سوز عشق ہے جس کے لیے دل ہوتا ہے اور کیفے علم جس کے لیے دماغ ہے اور علم کا حاصل کرنا بھی ہے اب ان دونوں میں کس کی امپورٹنس زیادہ ہے آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ فرماتے اللہ قلوب کاش ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل دیتے کتنی زبردست بات قرآن مجید بتا رہی ہمیں. کہ معلوم ہوا کہ پہلی چیز جو انسان کو چاہیے وہ قلب ہے دل میں وہ محبت کا آنا ہے جو انسان کو علم عطا فرماتا ہے یعنی اگر انسان کوئی بندہ بھی مسلمان ہوا تو سب سے پہلی چیز اس کے دل میں کیا داخل ہوگی محبت داخل ہوگی جب ہم شہادت دیتے ہیں شہد اللہ الہ الا اللہ ابد ہو محمد رسول ہو اس میں ہم حقیقت میں اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ آپ سے بڑھ کر مجھے اور کوئی پیارا ہے ہی نہیں آپ سب سے زیادہ پیارے ہیں مجھے اور آپ کی خاطر میں ساری دنیا سے ڈیل کروں گا چاہے وہ بھائی ہے چاہے ماں باپ ہیں چاہے اولاد ہے چاہے مال پیسہ جو کچھ بھی ہے سب آپ کی, وز... کی نسبت سے ہے یعنی میں آپ کا پجاری بن گیا ہوں آپ کی پوجا کرتا ہوں سجدے میں پڑھ کر سبحان ربی العلا کہتا ہوں اب یہ کیفیت کیا ہے اسکین کیفیت نہیں ہے محبت کی کیفیت نہیں ہے ایک پجاری جو ہے جو بدھ کا پجاری ہوتا ہے وہ بدھ کو بھی صاف ستھرا کر کے رکھتا ہے اور جو اللہ کا پجاری ہوگا اس کے دل میں کتنی محبت ہوگی اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں شدید محبت ہوتی ہے سبحان اللہ کیا عجیب اللہ گواہیاں دے رہے ہیں اللہ آ منو اللہ دوست ہے ایمان والوں کے ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت کا تعلق یہ ایسا تعلق ہے جو کلمہ پڑھنے کی ریکوائرمنٹ ہے یہاں سے کلمہ پڑھا محبت کے دائرے میں داخل ہوا اس کی شدت حاصل کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے کہ اتنی محبت ہو کہ بس اللہ کا نام آئے اور وجدت کلوب دل دھڑکنا شروع کر دے صحابہ کی مثال دی گئی کہ یہ ایسی محبت کرتے تھے کہ اللہ کا نام لیتے تھے ان کا دل دھڑکتا تھا انگ انگ سے ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں یہ عشق سمایا ہوتا ہے تو یہ حاصل کرنا میرے بھائیوں یہ زندگی کا مقصد ہے ہاں اس عشق کو حاصل کرتے ہوئے بعض اوقات ایک مسئلہ آتا ہے کہ انسان کو علم بھی چاہیے کہ ہم اس محبت کو کیسے اظہار کریں اب ایک بندہ ہے وہ اگر ساری رات ہل ہل کے ناچ ناچ کے رب کو منانا چاہے تو اللہ تو راضی نہیں ہوں گے اللہ تعالی تو راضی ہوں گے کہ یہ رات کو سو جائے اور جو ہے رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کر اطمینان کے ساتھ تجدید کی نماز پڑھے اب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ یوں کرو گے تو اللہ راضی ہوگا تم اگر باجا بجاؤ گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا اور مذاہب کو دیکھیں کہیں کوئی ناچ رہا ہے کوئی کوئی گا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن یہ روزہ رکھنا یہ نماز پڑھنا یہ حج پہ جانا یہ سب عشق کا اظہار ہے آئی جو ہے اس دنیا میں اللہ نے دیا یہ تو اللہ نے اس کے اظہار کرنے کا پھر ایک طریقہ سکھایا اور یہی علم ہے جو حاصل کرنا ہے کہ رب کو کیسے راضی کرنا ہے ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے سب نے تو ماشاء اللہ اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں تو یہ ہمیں سیکھنی پڑتی ہے اس نماز کو خوش خضو کے ساتھ کیسے پڑھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس عشق کو اور اس کیفے علم کو توازن میں رکھنا پڑتا ہے اگر یہ توازن میں نہ ہو عشق بڑھ جائے تب بھی پرابلم اور اگر بندہ صرف علم کے پیچھے دوڑ پڑے کہ علم حاصل کرنا ہے تب بھی مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر اس میں عشق نہیں ہے خالی علم کے پیچھے دوڑ رہا ہے کیا مسئلہ ہوگا بھئی اگر صرف عشق کے پیچھے دوڑے گا تو یہ بندہ پھر اوت پٹان حرکتیں بھی کرے گا یعنی عشق کو علم جو ہے نہیں کہ اللہ تعالی چاہتے کیا ہیں اب یہ کیا کرے گا نئی نئی باتیں سوچے گا کہ کسی طرح میں رب کو مناؤں اور وہ چیز جو اسلام میں نہیں ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بہانے ایسی چیزیں انوینٹ کرے گا اس کو بدعات کہتے ہیں کہ دین کے اندر ایسی چیزوں کو شامل کر دینا جو دین میں موجود نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ انعام نہیں دیتے تو اب یہ ایسے کام کرے کہ جو قبروں پہ جا کر سجدے کرے اپنے پیر صاحب کی بڑی بڑی تصویریں گھر میں لگا لے اور ان کے سامنے ایسے ادب عذاب کرنا شروع کر دے جس کا کہیں پر کتابوں میں ذکر ہی نہیں یہ سب بدعات ہو جائیں گی یہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی اور اگر ایک بندہ جس کے اندر یہ محبت کا جذبہ ہی نہیں ہے صرف وہ علم حاصل کرتا ہے قرآن کی تفسیر ایسے ہوگی جیسے لفظوں کا بس کمال ہو رہا ہے یہ لفظ ادھر سے ادھر گیا ادھر سے ادھر گیا یہ ادھر ہوتا تو یہ ہو جاتا فلا ہوتا تو یہ ہوتا اب سارا قرآن ڈسکس ہو رہا ہے لیکن یہ حلق سے نیچے نہیں اترتا یعنی یوں سمجھے کہ اللہ کے لیے اپنے نفس کو پامال کرنا پڑے تو وہ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ کون سی محبت ہے جی؟ کہ بس علم حاصل کرنا ہے جی یاد بھی کر رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں اس کی حکمتیں بھی جان رہے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی یہ اس کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے تو اب ہم کیا کہیں گے یہ فقط علم حاصل کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے جب فقط علم حاصل کرے گا اللہ فرماتے آفر ہوا کیا تم نے نہیں دیکھا آپ کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے آگے فرماتے اللَّهُ عَلَى عِلْم, کہ علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا علم تو ہے لیکن کیونکہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے اپنی من مرضی کرنا چاہتا ہے تو علم کے باوجود گمراہ اب یہ علم تو بھائی شیطان کے پاس بھی بڑا تھا اس نے بھی کہا کہ بھائی انسان اس کو خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے اس کے اندر تو کوالٹیز ہی نہیں ہیں اور یہ تو فلاں کام کرے گا فساد کرے گا یہ کرے گا وہ کرے گا تو اس ب... کس وجہ سے اس نے یہ کہا ابا اپنے علم پر اس کو تکبر تھا وہ جانتا تھا کہ یہ شامل ہوا جب اللہ نے پوچھا تو کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں آگے سے لاجک پیش کرتا ہے خلق تنی خلق تہ تین کس کو لاجب پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو علم تھا تو لاجب پیش کر رہا تھا نا ایک بچہ کلاس روم میں کھڑا ہو جائے استاد جی آپ نے جو یہ کیا یہ غلط کیا ہے ایسے نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا وہ کہے گا کیسے تم نے یہ گایا کہے گا میں آپ کو لازک دیتا ہوں یہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا اب یہ کیا ہے تکبر نہیں تو کیا چیز ہے اور بغیر علم کے تو یہ کہہ نہیں رہا علم تو تھا اس کے پاس تو اس لیے لاجک پیش کر رہا تھا اس لیے میرے بھائیوں یہ جو دو چیزیں ان کو توازن میں لانا یہ ضروری چیز ہے اب یہ پوائنٹ سمجھ میں آ کہ عشق بھی پیدا کرنا ہے اور ہم نے علم کے پیچھے بھی لگنا ہے ساری زندگی علم حاصل کرنا ہے اور جو جتنا علم حاصل کرتا ہے اس کے اندر اتنا توازو پیدا ہو جاتا ہے ہمبلنس پیدا ہو جاتی ہے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من للہ رفع اللہ. جو بندہ جتنا توازو کرتا ہے جتنی آجی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اتنی بلندی عطا فرماتے ہیں توازو کا طریقہ سیکھ لو لوگو سرائی سے کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی جو جتنا بلند مقام والا ہوگا آپ کو ایسے لگے گا جیسے عام سا بندہ ہے اور ساتھ سی زندگی گزارتا ہے ماشاءاللہ کوئی اس میں ہو ہوا نہیں ہوگی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی اللہ رب العزت نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے میرے بھائیو ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں یعنی خاکی و نسل ہیں ہم اور ہمیں مٹی بن کے رہنا چاہیے کیونکہ مٹی کو اللہ نے عزت دی مٹی کے اندر سے تو پھول پھل نکلتے ہیں آگ سے تو ہم نہیں بنے ہوئے اچھا بھلا آگ میں بھی کبھی دیکھا کہ کوئی فائدہ بلکہ وہ تو جلا دیتی ہے وہ تو چیزوں کو ضائع کر دیتی ہے اس میں تو پھول, پھول نہیں نکلتے تو بھئی اللہ تعالیٰ نے مٹی بنایا اور مٹی رہتی ہے نیچے اگر یہ مٹی اوپر چڑھ کے کپڑوں پر آئے آپ جھاڑ دیتے ہیں صاف کرتے ہیں کہ نیچے رہو اوپر نہیں آؤ تو مٹی کو نیچے ہی رہنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمیں عزتیں ملے تو ہمیں بھی اسی طرح مٹی بن کے رہنا پڑے گا اب صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں جو ہمارا جل بحرین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوز عشق بھی پایا اور کیف علم بھی پایا دونوں چیزیں حاصل کی جہاں صوبت میں رہتے تھے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولتے تھے یہ کیا چیز ہے آداب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت اور ایسا ادب سبحان اللہ جو صحابہ کرام کرتے تھے اس کی مثال نہیں ملتی اور اسی طرح ایک ایک آیت قرآن کی آتی تھی تو اس کو اس علم کو محفوظ کرتے تھے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے تو لہٰذا ان کے اندر یہ دونوں کی تھیں اب صحابہ کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا وقد سببتو فی صدری ابو بکر فرمایا کہ میرے سینے میں جو کچھ ڈالا اللہ تعالیٰ نے وہ میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا یعنی کہا کہ ان کے دماغ میں ڈال دیا کہاں ڈالا ان کے سینے میں ڈالا قلب میں ڈالا وہی بھی قلب پہ اتری تھی دماغ میں نہیں اتری تھی اور آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے بھی اس کو قلب میں داخل کیا تو صحابہ کے قلوب کو منور کیا ان کے سینے ایمان سے بھر دیئے میرے بھائیوں تو یہ کیفیات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر ڈالے پھر صحابہ کی صحبت میں جو رہا وہ تابعی تابئی اور اس کو بھی یہ نعمت ملی کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا اور ان سے سیکھا تھا اور جو ان کی صحبت میں رہے وہ تابعی تابئی کہ تو اب دیکھو کہ دین اسلام کا جو علم اور سوز عشق یہ ٹرانسفر کیسے ہو رہا ہے یہ شخصیت سے ہو رہا ہے ایک شخصیت کے بعد دوسری شخصیت پھر اس کے بعد اگلی جنریشن کی شخصیت پھر سات سو سال تک مسلمانوں کا عروج تھا اور اس عروج میں جو لوگ وارث الانبیاء کہلائے وہ فکاہ کرام تھے جنہوں نے کیف علم کو سمیٹا اور پھر اسی طرح مشائف ازام تھے وہ لوگ جنہوں نے سوز عشق کو اپنے دلوں میں جو ہے پیدا کیا اور پھر اس دو کی ملاوٹ سے انہوں نے امت کو حفاظت کی اور ان تک یہ پہنچایا آج ہم جو مسلمان ہیں وہ اپنے انہی علماء اور مشائف کی قربانیوں کی وجہ سے ان کی محنت کی وجہ سے ہیں اگر فقط کتاب آتی اور کعبات اللہ پہ رکھ دی جاتی اور کہا جاتا کہ اس کو پڑھتے جاؤ عمل کرتے جلے جاؤ تو کافی نہ ہوتی اس کے ساتھ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا ان کو دیکھنا بہت اہمیت رکھتا ہے ایک مثال سے میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کا دیکھنا کیوں امپورٹینس رکھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے گھر سے نکلتے ہیں اور عید نماز کے لیے عید گاہ شیف لے جا رہے ہیں گھر سے نکلے راستے میں ان کو ایک بچہ نظر آیا اور یہ بچہ اداس بیٹھا ہوا تھا کسی کنارے پر نہ کھیل رہا تھا نہ اس نے صاف کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے اوپر اداسی صاف ظاہر ہو رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی فورن اس بچے کے پاس گئے اسے پوچھا کہ بیٹا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو اس طرح آج عید کا دن ہے سب لوگ خوش ہیں سارے بچے کھیل رہے ہیں اور تم یہاں اداس بیٹھے ہوئے ہو کیا بات ہے جس نے تمہیں اداس کر دی تو اس بچے نے کہا اللہ کے نبی میں تو یتیم مدینہ ہوں میرا تو باپ فوت ہو چکا ہے اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے میرے لیے صاف کپڑے لیتا مجھے پہناتا میں اداس آج بھی بیٹھا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بچے کی محبت اور اس کی اس کیفیت کا کی ایسا اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کیا تم مجھے اپنا باپ بنا لو گے اور وہ بچہ خوشی سے کہنے لگا میری تو قسمت جاگ اٹھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہنا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا ساتھ لیا اور گھر لے آئے اما عائشہ سے کہا اس کو نہلاؤ نہلاؤ اور حسن حسین کے جس کے کپڑے پورے آئے ان کو پہناؤ اور اس کو میرے ساتھ عید نماز کے لیے روانہ کرو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہرا بھرا کے خوشبو لگا کر عید نماز کے لیے دوبارہ روانہ ہوتے ہیں تو اب یہ بچہ پیدل نہیں چل رہا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اب یہ کس سے باہر آتا ہے یہ نظارہ صحابہ کرام نے دیکھا تھا ہم نہیں دیکھ سکے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اس کو جنہوں نے اس کو دیکھا ہوگا ان کو اس کیفیت کا اندازہ ہوا ہوگا کہ یتیم کے ساتھ کس طرح محبت کرنی چاہیے یتیم کو کس طرح کرتے ہیں یہ انہوں نے دیکھا اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لے جاتے ہیں وہ بچہ نیچے سامنے بیٹھنے چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو نیچے نہیں بیٹھے گا آج تو میرے ساتھ ممبر پہ بیٹھے گا قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اجب ایک یتیم ہے مدینہ کو جو گلیوں کے اندر بے سہارا پڑا ہوا تھا آج اس کو ایسی عزت عطا فرمائی اور اس کو اپنے ساتھ ممبر میں بٹھا دیا بھئی یہ کیفیات ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے اور ان یہی خلوک عظیم تھا جو صحابہ نے دیکھا جس کی وجہ سے وہ صحابی بنے اور ان کی طرح پھر اور کوئی نہیں بن سکا کیونکہ انہوں نے فرسٹ ہینڈ ان فیلنگز کو دیکھا کہ محبت کیا چیز ہو انہوں نے اگر اس یتیم بچے کی محبت کو دیکھا تو ان صحابہ نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو امت کی محبت تھی وہ بھی آنکھوں سے دیکھی کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت امت پکارتے ہوں گے کس طرح سے دعا کرتے ہوں گے اور اسی طرح جب اللہ فرماتے ہیں فرخت و الا ربی کا فرغ کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو میری یادوں میں کھو جاؤ تو اس وقت جنہوں نے وہ یادیں دیکھی ہوں گی وہی اس کے گواہ ہے بھائی ہم تو کتابوں میں پڑھتے ہیں کتنا سمجھیں گے لیکن میرے بھائیو یہ عشق جو ہے اس امت کا سرمایہ ہے اور اس عشق کو صحابہ نے لیا اور وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے ان کے اندر یہ تبدیلی آئی کہ وہ کہتے تھے کہ اب اگر ایک کتا بھی کہیں دریا کے کنارے بکا پیاسا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا یہ تغیر یہ تبدیلی یہ ایسے نہیں آ گئی انہوں نے وہ رول ماڈل دیکھا تھا وہ شخصیت دیکھی تھی تو لہذا جو بندے چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح اپنی زندگیوں کو جو ہے بنائیں تو دو چیزوں پہ توجہ رکھیں فقط کتابیں پڑھنے پہ نہ لگے رہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے یادین کو ما صادقین کہ تم اگر تقوی کو اختیار کرنا چاہتے ہو ایمان والے تقوی اختیار کرو اور کس کے ساتھ ملو صادقین کے ساتھ مل جاؤ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کے اندر یہ سینہ بہ سینہ ایک علم ہے یہ سوز عشق ہے جو ٹرانسفر ہوتا ہے وہ بندہ جو گناہوں کی اور غفلت بھری زندگی گزار رہا ہوتا ہے جس کے لیے نمازیں پڑھنا مشکل ہوتی ہیں جب وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں آ جاتا ہے اب اس کے اندر نمازوں کے اندر خوش و خضو پیدا ہوتا ہے اس کی عبادت کرنے کی لذت اس کو حاصل ہوتی ہے پھر اس کو جو ہے اسلامی حکموں کے اوپر پھر یہ کہتا ہے رضیت و بہ و بال اسلامی دینوں و بمحمد بن اس کے نفس کو نفس مطمئنہ کا مقام ملتا ہے اللہ اس کو جنت کے وعدے کرتا ہے اس کی ایک محنت ہے اسی کا نام تزکیہ ہے اور اس تزکیا کو اللہ والے ہمیشہ کرتے آئے قد افلاح من تذکہ قرآن مجید میں اس کو تزکیہ کہا حدیث میں احسان بھی کہا قرآن میں بھی احسان کے الفاظ استعمال ہوئے مگر یہ احسان یہ کیفیت یہ تزکیہ یہ اللہ والوں کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی کہے میں خود سے حاصل کر لوں یا کتابوں سے پڑھ کے حاصل کر لوں ممکن نہیں ہے ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا کس طرح ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت چھائی ہوتی ہے عجیب منظر ہوتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ان کے ہاتھ کی انگلیوں کو ایسی رکت میں دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ کی یاد میں کھویا ہوا ہے بندہ یعنی ہم انتظار کرتے ہیں کب یہ اس کیفیت سے لوٹیں گے اور ہم ان سے بات کر سکیں گے تاکہ ہمیں ایک توجہ ملے گی ان سے بات کرنے کی کیفیت ہمیں پتہ چلے گی اور اس وقت تک بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ یہ اللہ والا اللہ کی یادوں میں کھویا ہوا ہے آپ اگر یہ دیکھیں نا کہ خشیت الہی کیا ہوتی ہے کیا ہوتا ہے صبر کسے کہتے ہیں شکر کی اصل کیفیت کیا ہوتی ہے میرے یہ کتابوں سے نہیں پڑھ سکتے جب کوئی بری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہوگا تو صحابہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ کیسے صبر کرتے ہیں جب کھانا سامنے رکھا جاتا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے اور الحمد کہہ کے ختم کرتے ہوں گے تو صحابہ کو پتا چلتا ہوگا کہ اس کھانے کا شکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ادا کیا ہم تو رٹے رٹائے دعائیں پڑھتے ہیں اس کیفیت کو ہم نہیں محسوس کر سکتے جب تک کہ آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اور اگر ہم اس وقت نہیں پیدا ہوئے تو بھئی اللہ تعالی نے نصیب بنایا ہر ایک کا تو آج ایک وقت ہے ایسا کہ بھائی جس میں اگر کوئی اللہ والا مل جائے اس کی صحبت میں بیٹھیں اور اس تعلق کو قائم کریں تاکہ ہمیں بھی وہ کیفیات ملیں وہ ہم بھی وہ نظارے دیکھیں شیڈو کرنا پڑتا ہے اور اچھے برے حالات میں ساتھ ساتھ رہنا پڑتا ہے تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی اسلام پر عمل یہ ہوتا ہے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ عملی شکل ہم دیکھ رہے ہیں تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اس تذکیہ کو کروانے کی توفیق عطا فرمائے امید. کوئی مخلص ایسا ہو جو راتوں کو اٹھ کے ہمارے لیے دعا مانگے جس کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے کوئی اللہ اعلیٰ تو ایسا ہو جو اللہ تعالی سے ہماری سفارش کرے کہ یا اللہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیجئے مہربانی فرما دیجئے ماں دعا مانگتی ہے میرے بھائی اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں استاد دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں کوئی اللہ والا دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائیں گے کسی کی نظر لگ جاتی ہے کہتے ہیں کہ جی العین حق حدیث مبارک ہے بھائی اگر کسی کے اندر بغض ہے کینہ ہے تکبر ہے وہ کسی نگاہ سے دیکھتا ہے اور وہ نگاہ لگ جاتی ہے اور اگر کوئی بندہ جو مخلص ہو جس میں محبت بھری ہو جس کے اندر خیر خائی ہو خلوص ہو وہ کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو وہ نگاہ نہیں لگے گی کیسے عجیب سی بات ہے تو یہ نگاہ لگتی ہے ہاں کسی کی نگاہوں میں آ جائے کاش کہ کوئی تو ہو جو ہمیں پیار کی کی محبت نگاہ ڈال دیں ہمارے اوپر تو ہماری کشتی بھی کنارے پہ لگ جائے گی ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا ہمارے بھی دور کھلیں گے ہمارے بھی بھاگ جاگ جائیں گے ہم نے ایک نہیں ہزاروں نہیں لکھ کی تعداد میں بندوں کو دیکھا جو ہمارے شیخ کے ساتھ جڑے اور واقعی یوں سمجھے کہ گناہوں کے میں پڑے ہوئے تھے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت فرما دی آج دنیا میں لوگ بس پیچھے پڑ گئے ہیں کہ بس یہ جی تصوف کا نام نہ لینا کہیں تصوف کی بات نہ کرنا اور اس کے قریب نہ پھٹکنا اور جناب تجکیہ احسان جو مرضی کہتے پھرو ایسے ڈرتے ہیں ایسے ڈرتے ہیں کہ بھئی جتنا شیطان سے نہیں ڈرتے دماغ میں خوف پیدا کر دیا گیا درا دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا بس کیا چیز ہے؟ اگر یہ چیز اگر کے مطابق ہوگی تو بھائی ہمیں فائدہ دے گی ڈرنے والی وہ چیز ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو ہاں بدعات ہوں ہوگی شرگ ہوگا نقصان دہ ہوگا اچھا جو بندے ایسے بدتی پیروں کے پاس جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں کیا حاصل کرنے جاتے ہیں آپ اگر ان سے پوچھیں کوئی کاروبار چمکانے کے لیے طویز دیتا ہے کوئی جو ہے اولاد ہونے کے لیے طویز دیتا ہے کوئی بیوی بی کو قابو کرتا ہے بیوی بی خامد کو قابو کرتی ہے سارے کے سارے دنیا کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی دنیا تقسیم کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے کوئی ان کے پاس ایسا نہیں جاتا جو کہے کہ مجھے فکر ہے آخرت کی. اور الحمدللہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ان کے پاس آنے والے اللہ کی تلاش میں آئے کہ ہم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں انہوں نے دنیا تقسیم نہیں کی دنیا تو خود ان کے پاؤں میں آ کے گر پڑی یہ تو ایسی گھٹیا چیز ہے کل دنیا قلیل اور لوگ ان کے پاس آئے دین حاصل کرنے کے لیے اسلامی ہسٹری ہے بھری ہوئی ہے اس چیز سے تو بھائی اب ہمارے ہمیں خوف زدہ کر دیا گیا بدزن کر دیا گیا جس کا انجام ہم خود علم ہم نسبت والے لوگوں سے حاصل نہیں کرتے اور اسی طرح سوزے عشق بھی کسی نسبت والے سے نہیں لیتے تو صاحب ظاہر ہے جب خود کتابیں پڑھو گے اور جب خود اپنی مرضی سے اٹکل سے اپنے ہو ہوا کرو گے تو صاحب ظاہر ہے پھر حال تو یہی ہوگا امت کا جو آج ہو رہا ہے اللہ بادشاہ اللہ کو بچ پا رہا ہے ورنہ ہر کہتا ہے جی سمجھ ہی نہیں آتی کیا کریں کہاں جائیں کس سے پوچھیں سمجھ ہی نہیں آ رہی پریشان جیسے اندھا آدمی پھرتا ہے ہاتھ مار رہا ہوتا ہے ایسے ہاتھ مار رہے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مہربانی فرما دیجئے اور ہمیں بھی اس عشق کا کچھ مزہ چکھا دیجئے اور علم نافع عطا فرما دیجئے ہمیں بھی اخلاص نصیب فرما دیجئے کل توبہ پڑھائے جائیں گے توجہ کے ساتھ خطبہ سن لیں پھر اس کے بعد میرے پیچھے پیچھے پڑتے ہیں دل میں نیت کر لیں کہ ہم میں آج سچی پکی پک توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نیک بن کے زندگی گزارنے کا ارادہ کرتا ہوں اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کروں گا اللہ کو راضی کروں گا یہ آپ نیت کریں جیسے نیت ویسے مراد اللہ ثانیہ کر دے گا خطبہ سن لیں الحمد للہ اور اب اللہ من شرور انفسنا من يهد</html> اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له نشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له نشهد ان سيدنا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايرونك إنما يبايرون الله يد الله فوق أيديهم سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باري بيشي بيشي باري بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنت تو بناہی و ملا اکتی الاخر والقدر ہی و من آخر بل قدر خیر ہی و شر ہی اللہ تعالہ ولباسی بادل موت آمن کما ہوا قاملت جميع احكامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب تو بئی رحمتی کا یا ارحم الراہمین ان کلمات کو پڑھنے سے انسان تو بطائب ہوتا ہے اب کچھ اعمال سمجھا دیتا ہوں اللہ اللہ کرنے سے انسان کو شفا ملتی ہے ذکر اللہ شفاء القلوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ جو ہے یہ شفائے قلب ہے اور اس کو اگر ہم کریں گے پابندی کے ساتھ انشاءاللہ شاء آپ اس کا فائدہ خود اپنی زندگی میں دیکھیں گے ایک چیز ہوتی ہے اس کو مراقبہ کہتے ہیں یعنی انسان دنیا سے اپنے خیالات کو ہٹا لیتا ہے دل کے اوپر توجہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سنوا رہی ہے اور دل اللہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے زبان سے نہیں کہنا بس آپ نے ایک نیت کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا ہے آدھا گھنٹہ بیٹھیں گھنٹہ بیٹھیں آپ کی ہمت ہے صبح شام بیٹھیں بس خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات عجیب پیدا ہوں گے انشاءاللہ دل اللہ اللہ کہنے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ واقعی میرا دل اللہ اللہ کہنے لگا ہے کیونکہ دل کی غذا جو ہے وہ ذکر اللہ ہے اور یہ دل رسیو کرتا ہے اس کو جب آپ یہ نیت کر کے بیٹھ جائیں گے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے تو حدیث مبارک میں ہے کہ بندہ جیسے اللہ سے ضن کرتا ہے جیسی امید لگاتا ہے اللہ ویسے معاملہ کرتا ہے ہم یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے گی تو بھائی رحمت آئے گی ضرور آئے گی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کوئی عام بندے سے تھوڑی مانگ رہے ہیں تو اس کو ہم نے روزانہ جو ہے کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر یہ مراقبہ کرنا ہے اگلی چیز ہے وقوف کلبی فل قرماہ پیامم و قودم و الاج الگ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کا دھیان دل میں جمانا قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے لہٰذا چلتے پھرتے بیک گراؤنڈ فیلنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے وہ ام کم این ماہ تُمْ, تم جہاں کہی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے یہ مائیت ہے اور اس مائیت سے انسان کو ولایت ملتی ہے اللہ تعالی کا قرب مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے ایک پریکٹس کرنی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے ہر وقت جہاں کہیں اچھا اب جب یہ کیفیت ہوگی تو انسان براہوں سے بچے گا اور جو ہمیں ڈپریشن ہونے لگ جاتی ہے آج کل کے حالات سنتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اور کانفیڈینس لوز ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے لوگ ان کو آگ میں ڈال رہے ہیں ان کو اپنے علاقے سے نکال رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے کتنے کانفیڈینٹ تھے اللہ کا بڑا سے بڑا حکم بھی آیا کہ اپنے بچے کو ذبح کر دو راضی تھے بھئی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق جوڑے گا کہ اللہ بھی ان کو خلیل کہتے تھے میرا دوست ہے اور اللہ ایمان والوں کو کہتے ہیں اللہ ولی الدین عام اور ایمان والے دوست ہے اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے تو بھئی اس دوستی کی فیلنگ بھی تو ہونی چاہیے کچھ تو اس کو وقوف قلبی کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے اگلی چیز ہے استغفار کرنا استخل اللہ ربی من نظم ذنب متوب و یہ سچ مچ استغفار کرنا عدد نہیں کام کرنے واقعی معافی مانگنی ہے اور پھر اسی طرح دروش کا پڑھنا اللہم سیدنا آل سیدنا و و صلی اللہ وسلم علیٰ سید نام محمد علیہ سید نام محمد مبارک وسلم نبی اکب صلی علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے یہ دروش پڑھا کریں یہ سوچا کرے کہ جب قیامت کا دن ہوگا میری ماں بھی مجھے چھوڑ دے گی اس وقت اللہ کے نبی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو مجھے دروش کیسے پڑھنا چاہیے ایسا دل سے محبت سے یہ درست دل سے نکلے نہ کہ بس گنتی چل رہی ہے گوم رہی ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تو صبح شام یہ درشف کا پڑھنا پھر قرآن مجید کی تلاوت جو اللہ رب العزت نے اپنا کلام طا فرمایا اس کے اندر ساری رحمتیں اور برکتیں ڈال دیں لوگ کہتے ہیں پیروں کے پاس جائیں گے طویز لیں گے بھائی طویز لینے کی کیا ضرورت ہے قرآن گھر میں موجود ہے بھائی اس یہ اس کو پڑھو اس کی اس کی برکتیں حاصل کرو آپ کو کسی طویز کی ضرورت نہیں پڑے گی ان ہم نے اپنے شیخ سے کبھی کوئی طویز نہیں لیا دیکھو ہم خود پیر بن گئے ہم نے کبھی طویز نہیں لیا ہمارا بیڑا پار ہو گیا آپ اندازہ کرو کہ پیر بن گئے بغیر طویز کے عجیب بات نہیں ہے تو بھئی قرآن یہ ہے طویض یہ اس کو گھول کے پی جاؤ یہ تم آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے تو اس قرآن مجید کا پڑھنا روزانہ آدھس پارہ ایک پارہ ماشاءاللہ خوب پڑھو اور پھر اس کے بعد جو ہے آخری چیز کہ اگر رابطہ رکھیں گے اس آجز کے ساتھ جو بندہ اسلحی تعلق جوڑنا چاہے تو وہ رابطہ رکھے میں ہر چھ مہینے کے بعد یہاں آتا ہوں انشاءاللہ اگلے چھ مہینے کے بعد پھر حاضری ہوگی اور پھر اس کے علاوہ ہر فرائیڈے کو ہمارا پروگرام ٹیلی فون پہ سنا جا سکتا ہے تو اگر آپ اپنا نمبر دے دیں آپ کو ٹیکسٹ کر دیا جائے گا اور اس میں آپ کو الرٹ کر دیا جائے گا کہ بھائی آج پروگرام ہے تو ایوری فرائیڈے جو ہے وہ پروگرام آٹھ بجے آپ کے ٹائم کے مطابق جہاں کہیں بھی ہوتا ہو اکثر تو وہاں کم و پیشہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے اور اس کے مطابق آپ اس پروگرام کو سن سکتے ہیں اگر کوئی اور بات کسی نے کہنی ہے تو ٹیلی فون پہ بھی بات کی جا سکتی ہے <تصفح> بہرحال یہ رابطہ رکھنا کسی نہ کسی طریقے سے ضروری ہوتا ہے اور جب آپ ذکر مراقبہ کریں گے تو آپ کے کوشچن کو اگر ہوں گے کیفیات ہوں گی تو وہ بتائیں گے انشاءاللہ. اس کے مطابق رہنمائی ملتی رہے گی آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جائے گی ہمارے سلسلہ نقش کے اندر پینتیس اسباق ہیں اور آہستہ آہستہ ان اسباق کو بندہ کرتا ہے ہر ہر سبق کے اپنے اثرات ہیں پہلے سبق جو ہے اس سے بندے کی شہوت کنٹرول میں آتی ہے دوسرے سبق سے حسب جو ہے غصہ جو ہے شریعت کے تابع ہو جاتا ہے تیسرے سبق سے انسان کا جو ہے حصہ جو ہے وہ دین کا بڑھ جاتا ہے اور دنیا کا حصہ چلا جاتا ہے اسی طرح باقی چیزوں میں عجب ہے تکبر ہے یہ بیماریاں ہیں یہ ان کے علاج ہو جاتا ہے اور وہ علاج جو ہے ذکر اللہ سے ہو رہا ہوتا ہے اور شیخ کی دعاؤں سے ہو رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ تو اس اس کے تعلق کو جوڑیں گے انشاءاللہ دعا مانگیں یا اللہ یا رحمان یا رحم یا کریم آجز مسکین بندے ہیں گناہگار ہیں خطا کار ہیں اللہ مغفرت چاہتے ہیں اللہ باقی دیجیے اللہ معاف کر دیجی اللہ اللہ معاف کر دیجیے اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا اے اللہ آپ بہت کریم ہیں اے اللہ آپ نے ستاری فرمائی اللہ اگر آپ ہمیں رسوا کر دیتے اے اللہ ایک پل بھر میں اللہ ہم رسوا ہو جاتے اے اللہ آپ نے ہی عزت دی اے اللہ آپ نے ہی ستاری کی اللہ آپ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں اے اللہ اس دنیا میں بھی پردہ ڈال دیجئے ہمارے گناہوں پر اور اے اللہ جو گواہ ہیں اے اللہ ان کو بھلا اے اللہ جو آپ کے فرشتے کرام القاتبین اللہ ہماری وہ کتاب جس کو ہم سیاہ کر بیٹھے جسم کے وہ آزاد جن سے جن کی لذت کی خاطر گناہ کیا زمین کے وہ ٹکڑے جن پہ ہم اجب اور تکبر سے چلے اے اللہ دن قیامت کے یہ گواہ بن جائیں گے اے اللہ ان کو بھلا دیجئے اور اے اللہ پردہ ڈال دیجیے اے اللہ ہم کمزوروں کو آپ حکم دیتے ہیں کہ تم کی دوسروں کا عیب نہ ظاہر کرو اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں جلی پھیلاتے ہیں ہاتھوں سے اللہ فقیر کا پیالہ بنا کر اے اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو اے اللہ چھپا دیجیے اے اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دیجیے اے اللہ بے شک ہم نے آنکھوں سے گناہ کیے کانوں سے گناہ کیے زبان سے غیبت کی اے اللہ اے اللہ ہاتھ پاؤں سے اے اللہ پیٹ سے اور شرمگاہ سے اللہ کوئی کثر نہیں چھوڑی اے اللہ آپ کو بھی ناراض کیا آپ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کیا اے اللہ سچی پکی پک توبہ کی ہے اے اللہ توفیق تو آپ ہی دیں گے استقامت تو آپ ہی عطا فرمائیں گے اے پروردگار مہربانی فرما اے اللہ میں شیطان سے بچام اے اللہ ہمارے نفس کے بہکنے سے بچا اے پروردگار بری سنگت سے محفوظ فرما اے اللہ گناہوں کا کیچڑ ہے اے اللہ ہر طرف دنیا کو اے اللہ سجا جا کے کھڑا کر دیا اے اللہ دنیا کی چمک دمک ہے اے اللہ دنیا کے اندر بڑی بڑی کشش ہے اے اللہ ہم کمزور کمزور ہیں بچوں کی طرح ہمارا نفس ہے ہر چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اے اللہ ہم آپ کو بھول جاتے ہیں حالانکہ یوم السط پہ اے اللہ ہم نے وعدہ کیا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اے اللہ آپ نے اپنا دیدار کرایا آپ نے اپنی تجلی دکھائی اے اللہ ہمیں ہمارے دل میں اپنی محبت کو پیدا فرما اے اللہ اللہ مومین کے دلوں میں شدید محبت ہوتی ہے اے اللہ ہم بھی تو بندے آپ کے ہی ہیں اے اللہ آپ پر ایمان لائے آپ کے پیارے حبیب صلی اللّہ علیہ وسلم کو صادق امین جانتے ہیں اے اللہ اے اللہ اسلام ہمارا دین ہے اے اللہ ہمیں بھی تو عبادت کا مزہ چکھا اے اللہ سجدے کا سرور عطا فرما اے اللہ نمازوں میں خوشوخو عطا فرما اے اللہ ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ واقعی احساس ہو کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اے اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اے اللہ اگر اتنا ممکن نہیں تو اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں کم از کم اتنی شرم تو اللہ ہمیں عطا فرما کہ اللہ کے ہم شرمائیں کہ آپ کی عبادت کرتے ہوئے دنیا کا خیال دل میں نہ لائیں اے اللہ اسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما ہمارے بڑوں کی بھی بخشش فرما والدین اساتذہ کرام اللہ ان کے درجات کو بلند و بالا فرما گھروں میں خوشیاں عطا فرما آپس کی محبتیں اور صلہ رحمی کرنے کی توفیق تع فرما اے اللہ ایک امت بن کے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کے زندہ رہنے کی توفیق فرما. اے اللہ نفرتوں سے محفوظ فرما محبتوں کو پیدا فرما اے اللہ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد طاع فرما اے اللہ جو صاحب بے اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا کیا متک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہم چلے جائیں گے اے اللہ ہماری اولادیں یہاں رہ جائیں گی اللہ تو ہی ان کی حفاظت کرنا اللہ ہم تو اپنی کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکے مالک ہم تیرے حوالے کرتے ہیں اللہ تو ہی اللہ ان کو محفوظ فرما دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے نور عطا فرما اے اللہ اے اللہ, اللہ اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما لیجئے اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اے اللہ غلطی ہو جاتی ہے اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں وہ کام کروا لیجیے جس سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہیں اللہ حرمین شریفین کی فاض الفرما اللہ تمام مساجد خان کا ہیں مدارس اور دعوت تبلیغ کا کام اور اللہ ہر وہ کوشش محنت جو اللہ اخلاص کے ساتھ آپ کی رضا کی خاطر کی جا رہی ہے اللہ سب کو قبول مقبول فرما سب کے لیے غیب کے خزانوں سے اللہ مدد فرما نیک و متقی لوگوں کو متوجہ فرما پروردگار ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سننا سب قبول فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے ہیں جن کا حق بنتا ہے اے اللہ اللہ سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما اللہ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما اے اللہ ہماری ضرورتیں آپ بہتر جانتے دنیا آخرت کی خیر عطا فرما سبحان رب دک رب العزت عمصون سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد و وصابِ اجمعین برحمت کا رحم رحمتِ